سوال ہے کہ ہماری کراچی سے ڈائریکٹ مدینہ شریف کی فلائٹ ہے تو کیا ایسی صورت میں احرام باندھ, باندھ کر جانا ہوگا دیکھیں جو میقات کہلاتی ہے نا اس میقات سے گزر کر میقات سے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کا ارادہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ہے شرط کیا ہے میقات گزر جائے اور ارادہ ہو کہ میں مکہ مکرمہ میں جاؤں گا تو اس کو میکات سے پہلے پہلے احرام اور احرام کی نیت احرام کیا ہے دو چادروں کا نام اور ساتھ میں ایک نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں عمرے یا حج یا دونوں کا ایک ساتھ احرام کی نیت کرتا ہوں یہ اس طرح سے نیت کی جاتی ہے تو میقات سے گزرنا بھی ہو اور مکہ مکرمہ میں داخلہ کی بھی نیت ہو تو اس پر احرام لازمی ہے اب ایک شخص ہے جیسے ہمارے ہاں سے جدہ جاتے ہیں تو بیچ میں میکعت آتی ہے جدہ کے رستے میں بیچ میں میکعت آتی ہے تو اگر جدہ جانے کے بعد کسی شخص کا ارادہ ہے کہ میں مکے جاؤں گا تب تو اس کو احرام پہننا لازم ہے مگر صرف جدہ ہی تک اس کو جانا ہے اور واپس آ جانا ہے یا وہاں سے مدینہ شریف جانا ہے یا طائف جانا ہے تو اس کے اوپر احرام پہننا لازم نہیں ہے اسی طرح یہاں سے مدینہ شریف جاتے ہیں تو بیچ میں تو میکعاد ہی نہیں آتی یہاں سے ڈائریکٹ اگر مدینہ شریف جا رہے ہیں تو بیچ میں کوئی میکات آتی ہی نہیں ہے لہٰذا ڈائریکٹ مدینہ شریف جانے والوں کو احرام پہننا لازمی نہیں ہے اور احرام پہنے کا بھی نہیں ظاہر مدینہ باغ میں حاضری دے دے گا اس کے بعد جب وہاں سے مکہ مکرمہ جانا جانا ہوتا ہے تو بیچ میں جو میکات آتی ہیں وہ ابیار علی ہے وہ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے ابیار علی وہ رستہ ہے وہاں سے وہ میکاتے ہے وہاں سے جب وہ گزرے گا تو وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا اللہ تعالیٰ عالم